امام المتقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے زمانہ خلافت سے قبل حضرت سلمان فارسی کے نام ایک خط تحریر فرماتے ہیں دنیا کی مثال سانپ کسی ہے جو چھونے میں نرم معلوم ہوتا ہے مگر اس کا زہر مغلک ہوتا ہے لہٰذا دنیا میں جو چیزیں تمہیں اچھی معلوم ہوں ان سے منہ مو موڑے رہنا کیونکہ ان میں سے تمہارے ساتھ جانے والی چیزیں بہت کم ہیں اس کی فکروں کو اپنے سے دور رکھو کیونکہ کہ تمہیں اس کے جدا ہو جانے اور اس کے حالات کے پلٹا کھانے کا یقین ہے اور جس وقت اس سے بہت زیادہ وابستگی محسوس کرو اسی وقت اس سے زیادہ پریشان ہو کیونکہ جب بھی دنیا دار اس کی مسرتوں پر مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ اسے سختیوں میں جھونک دیتی ہے یا اس کے انس پر بھروسہ کر لیتا ہے تو وہ اس کے انس کو وحشت و حراست سے بدل دیتی ہے